نمد اللہ رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اعلیٰ ولاۃ امن اغفلنا کلبہ ان ذکر نا و تبا ہوا و کانہ سرق الله اللہ میرے محترم بھائیو آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ شاء و تنیت پرستی کی تاریخ پر بات کریں گے یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہر نظریہ اور عمل اور ہر سوچ و فکر کا ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے چنانچہ اس نظریے کے عواقب اور اس کے نتائج میں اور اس کی وہ تاریخ جہاں سے اس نظریے نے جنم لیا ہے ان کا آپس میں ایک گہرا رب تو تعلق ہوتا ہے تو اس نظریے کی تاریخ کو معلوم کیے بغیر اس کے عواقب و لوازم اور اس کے نتائج کو سمجھنا بہرحال مشکل ہوتا ہے ہم آج کی مجلس میں نیشنلزم یعنی وطنیت پرستی کے نظریے کے تاریخ اور اس کا پس منظر کہ آیا یہ کن کن قوموں اور تہذیبوں کی وساتت سے ہم تک پہنچا اور وطنیت پرستی یعنی ہر چیز پر وطنیت کو ترجیح دینے کا یہ نظریہ دنیا کی تاریخ میں کن کن قوموں اور کن کن تہذیبوں کا شعار رہا ہے اس سے وطنیت کی حقیقت کل کر آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی انشاء شاء اللہ حزث یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے کہ بنیادی طور پر اگرچہ قومیت کے اجزائے ترکیبی دنیا کے اندر مختلف ہوتے ہیں مثلا قومیت کی بنیاد رنگ و نسل کو سمجھنا یا قومیت کی بنیاد مذہب و عقیدے کو سمجھنا یا قومیت کی بنیاد کسی پیشے کو سمجھنا یا دیگر تجارتی دنیاوی اغراض کے خاطر قومیت کو متعین کرنا یا پھر کسی جغرافائی حدود کے لحاظ سے قومیت کو قومیت کو سمجھنا یا قومیت کی بنیاد کسی جغرافیائی حدود کو متعین کرنا اگرچہ دنیا کے انسانوں نے ان بنیادوں پر قوموں کو تقسیم کیا ہے مگر عصر حاضر میں لادین سیکولر کفریہ سلطنتوں کے تصور سیاست نے قومیت کی بنیاد رنگ و نسل زبان اور مذہب اور عقیدے کے بجائے جغرافیائی حدود یعنی وطنیت کو متعین کر لیا ہے اب قومیت کی بنیاد رنگ و نسل اور زبان اور مذہب عقیدہ نہیں بلکہ ایک مخصوص وطن کو بنا دیا گیا ہے جیسا کہ یہ نعرہ اور یہ الفاظ پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم یا افغانی قوم یا ہندی قوم یا ہم پاکستانی اور پاکستان میں تو باقاعدہ اب یہ ذہن بھی دیا جاتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کا اور پاکستان سب کا اس نظریے کے تحت پاکستان میں موجود تمام کالے اور گورے مختلف زبانوں کے لوگ مختلف مذاہب اور قبائل کے لوگ اسی طرح مختلف عقائد کے لوگ یعنی عیسائی سکھ قادیانی شیعہ ایک ہی قوم یعنی ہم پاکستانی میں یہ سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں اب وطنیت کے اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں یہ کن قوموں کے وساتت سے ہم تک پہنچا ہے چنانچہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی تہذیب جو کہ ایک خدا فراموش تہذیب تھی وہ تہذیب جن افکار و نظریات پر مشتمل تھی اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ہندوستان کے مشہور عالم مفکر اسلام علامہ سید ابو الحسن علی الدوی رحمہ اللہ اپنی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر اس میں فرماتے ہیں کہ یونانی تہذیب کی تحلیل اور تنفید کرنے اور ان کے وہ اجزاء نظر انداز کر دینے کے بعد جو اصل نہیں ہے بلکہ فروعات اور مظاہر ہے اور عام انسانی تہذیبوں کے درمیان مشترک ہے اس سے یونانی تہذیب کا ایک مخصوص مزاج معلوم ہوتا ہے جو ان باتوں پر مشتمل ہے نمبر ایک یونانی تہذیب کی بنیاد ایک یہ ہے کہ یونانی تہذیب غیر محسوسات یعنی وہ چیزیں یعنی آسمانی اور شریعت کے وہ حقائق جو نظر نہیں آتے خبر، برزق حشر جنت و جہنم کے احوال تو یونانی تہذیب میں ان اشیاء کے بےوقاتی ہوتی ہے اور ان میں اشتباء پایا جاتا ہے دوسرے نمبر پر خوشوخو اور روحانیت ایمان کی کمی دنیا کی جو چیزیں نظر آنے والی ہے اس کی پرستش اور دنیاوی فوائد اور لوازم کا اہتمام کرنا اور اس میں غلو کرنا تیسرے نمبر کے اوپر حب وطن یعنی وطنیت پرستی میں مبتلا ہونا وطن سے محبت کرنا اور اس میں افراد اور غلو کے حد تک پہنچ جانا آگے فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پر یہ قابل استعجاب نہیں ہے کہ یونانی تہذیب کے اندر خدا کے مقابلے میں وطنیت پر مستحکم ایمان رکھا جاتا تھا ارستو جو کہ ان کا مشہور ایک فلسفر تھا وہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس کا یہ نظریہ تھا کہ یونانیوں کے لیے غیر ملکیوں کے ساتھ وہی برتاو واجب ہے جو وہ حیوانات کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح غلطی سے ایک دفعہ یونان کی ایک فلاسفر نے یہ کہہ دیا کہ میرے ہمدردیوں کا حلقہ میرے ذاتی وطن تک محدود نہیں تو تمام یونانی بڑی حیرت اور استجاب کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگے یعنی ان کا نظریہ تو یہی تھا کہ انسانی ہمدردی اور محبت کا دارومدار اور معیار وطنیت ہے جو اس وطنیت سے خارج ہے وہ کسی بھی قسم کی محبت اور ہمدردی اور انسانی سلوک اور حقوق کا وہ مستحق نہیں ہے اسی طریقے سے یونانی تہذیب کے بعد جو رومی تہذیب ہے جو کہ اصل میں یونانی تہذیب کی جو ہے وہ خلف الرشید ہے اور ان دونوں کے نظریات تقریباً ایک جیسے ہیں یونانی تہذیب اور رومی تہذیب کے جو عناصر ہے اور اس کے جو اجزاء ہیں اس کے اندر بالکل مشابہت ہے اور ان میں بھی یہی ہے کہ دنیا کی جو چیزیں نظر آتی ہے جو محسوسات ہے اس پر یقین کا عادی ہونا اسی طریقے سے انسان پرستی کی قدر و قیمت میں غلو کا شکار ہونا اسی طریقے سے جو دینی حقائق اور عقائد ہیں بالخصوص غیر سے متعلق جو مسائل ہے اس میں ضعیف الامان ہونا اسی طریقے سے وطنیت اور قومیت کے معاملے میں شدت اور مبالغہ کا پایا جانا اسی طرح فوجی طاقت یعنی قومی جو طاقت ہے اس کا احترام عبادت کے درجے کو پہنچ جانا جدیدیت کے مشہور ماہر علامہ حسن عسکری رحمہ اللہ اپنی کتاب جدیدیت کے صفحہ انتیس پہ لکھتے ہیں کہ رومی لوگوں کا اصل خدا وطن تھا اور قوم کے ہر فرض سے یہی مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ہر چیز کو قوم یعنی وطن کے لیے قربان کر دے اور یہی مطالبہ آج ان نام نہاد اسلامی ریاستوں کے اندر بھی قوم سے کیا جاتا ہے پاکستان کے وطن پرس حکام وطن پرس افواج اور سیکورٹی ادارے بھی پاکستان کی قوم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے یہاں تک کہ اپنے عقیدہ دین اور ایمان سے بھی گزر جائے یونانی اور رومی تہذیب کے بعد ایرانی تہذیب ہے ایرانی تہذیب کے اندر بھی وطنیت قومیت کا غلبہ تھا اور وہ وطنیت پر بھی مستحکم ایمان رکھتے تھے ایرانی قوم کے اندر وطنیت کو ہر چیز کے اوپر فائق اور برتر سمجھنے کا نظریہ تھا اس کے بعد مغربی تہذیب میں دیکھیں تو مغربی تہذیب کوئی نوع عمر تہذیب نہیں مغربی تہذیب کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے مغربی تہذیب کا نصبی تعلق بھی یونانی اور رومی تہذیبوں کے ساتھ ہی ہے یونانی اور رومی تہذیبوں نے اپنے ترکم میں جو سیاسی نظام اجتماعی فلسفہ عقلی اور عملی سرمایہ چھوڑا وہ اس مغربی تہذیب کے حصے میں آیا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مغربی قوم وطن پرستانہ نظریات میں یونانی رومی ایرانی اقوام کی جائز وارث اور اسی کی خلف الرشید رشید ہے وطنیت کے معاملے میں اہل مغرب کا بھی وہی نظریہ تھا جو کہ یونانی رومی تہذیبوں کا تھا یعنی مغربی قوم دین اور خدا تعالی کے وجود سے بڑھ کر اور اس کے معاملے میں وطن پر مختیقین رکھتے تھے اور اس کو دین عقیدہ حتیٰ کہ تمام اخلاقی اقدار سے برتر اور فائق سمجھ دیتے ہیں چنانچہ مغربی تہذیب کے نظری وطنیت کے بارے میں علامہ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ اپنی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کے صفحہ نمبر 227 پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ایرانی اور مغربی اور یونانی تہذیبوں کے اندر وطنیت پرستی کا نظریہ تھا یہ اس قدر غالب ہو چکا تھا کہ اگر وطن پرستی کے خاطر انہیں ضرورت کے وقت اخلاقی اصولوں کو نظر انداز کرنا پڑتا تو وہ اس کی پرواہ نہ کرتے جیسا کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے وطن پرست ادارے وطنیت کے خاطر تمام تر انسانی اخلاقی شرعی عدود کو کراس کرتے ہیں اور انہیں پاوتلے رون ڈالتے ہیں اسی طرح مغرب کے اندر بھی وطنیت پرستی کے خاطر جو وہاں کے بادشاہ تھے وہ حکام اور لمڑیوں کی صفات اختیار کر لیتے اگر وطن کا فائدہ بظاہر ان کو نظر آتا تو وعدہ, وعدہ کی خلاف ورزی کرنا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا اور نفاق سے کام لینا پڑتا تو اس کے اندر وہ بالکل دریغ نہ کرتے جیسا کہ پاکستانی حکمرانوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ وطنیت کے خاطر ظلم اگر انہیں کرنا پڑے جھوٹ بولنا پڑے دھوکہ دینا پڑے اور ذاکرات کے نام پر کسی قوم کو جنگ میں دھکیل نہ پڑے تو اس میں بالکل وہ پرواہ نہیں کرتے اور اسے درے نہیں کرتے جیسا کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے وطن پرست ادارے وطنیت کے خاطر تمام تر انسانی اخلاقی شرعی حدود کو کراس کرتے ہیں اور انہیں تلے رون ڈالتے ہیں اسی طرح جدیدیت کے ماہر مصنف صفحہ نمبر بیالیس میں لکھتے ہیں کہ اہل مغرب کے وطن کے متعلق جو عقیدہ تھا وہ اسی طرح تھا کہ اس دور میں قوم اور قومیت کا جو جدید تصور پیدا ہوا اور قوم اور وطن کو وہ جگہ دی گئی جو خدا کو دینی چاہیے جو خدا کا مقام ہے وہ ان نے وطن کو دیا وطنیت کو خدا کے مقام پر فائز کر دیا اسی طریقے سے یہ جہالت قدیمہ جو ہے یعنی اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے جو عرب کا معاشرہ تھا اور اس کو جاہلیت کا زمانہ تسلیم کرتا ہے اسلام اس کی تمام تربنیات بھی قومیت اور وطنیت پر ہی تھی اسی طریقے سے اسی رومی اور یونانی اور ایرانی تہذیبوں کی طرح جہالت قدیمہ کے اندر بھی وطنیت یعنی قوم پرستی وطنیت پرستی کے جروح تھی یا عرب کے معاشرے کے رگ و روشے کے اندر پیوست ہو چکی تھی مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ جہالت قدیمہ کے اس وطن پرستی کے نظریے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قومیت پر فخر کرنا ملک اور قوم اور جغرافائی حدود بندیوں کی عظمت اور اس پر تکبر عرب معاش کے بنیادی ستون ہیں۔ جس پر پورے عرب معاشرے کے تمام تر اعتقادی اور عملی خرابیوں کی عمارت استوار تھی اور یہی ان کا شعر اور نعرہ تھا کہ ان سراخا کا ظالمن او مظلومن کہ قوم اور وطنیت کی بنیاد پر جو آپ کا بھائی ہے ظالم ہے تب بھی اس کا ساتھ دو اور اگر مظلوم ہے تب بھی اس کا ساتھ دو اس لیے کہ وہ آپ کا ہم وطن اور ہم قوم ہے وطنیت کی اس مختصر تاریخ سے یہ حقیقت آشکارہ ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ وطن پرستی اسلام کے مقابلے میں ان قوم اور ان تہذیب اور معاشروں کا شعار رہا جن کا دین آسمانی حقائق ربانی احکام اور عقائد و ایمان سے کچھ تعلق نہ تھا بلکہ وطن پرستی ان قوموں کا شعار رہا ہے جو مادہ پرست خواہش پرست خدا فراموش بن چکے تھے اللہ تبارک کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ موم دین کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالم